الكريم أما أبعد فأعرض بالله السميع العليم من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اغترب للناس حسابهم وهم في غفلة المعرضون سادة الله العظيم رب شرح من تدري ويقصد لي أمري واحمد عفجة من لساني يفطه قولي آمين يا رب العالمين حساب لوگوں کا حساب قریب کیا ہے وہ ان کی غزلت میں اور وہ منہ پھیرے غفلت میں مبتلا ہے یہ آیت اگر اپنی اصل زبان میں عربی میں آدمی کے سامنے پڑھی جائے اور اس کے اندر جو ایک شدید دھمکی ہے اس کا اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے بنسبت نسبت ترجمے اس میں زیادہ زور دو چیزوں پر ایک حساب پر اور ایک وقت کے جلدی سے گزر جانے اور حساب کے دن کا قریب آ جانا ابتدا بھی رقدار آباد قریب آ گیا ہے لیکن نہ سے واسطے لوگوں کے حساب ہو ان کا حساب لیکن انہیں کوئی پتہ نہیں یہ ایسے کیسے حساب کتاب کسی اور کا ہونا ہے ان سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا یہ دونوں لوگوں سے پوچھا جائے گا جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا انہیں کا حساب کتاب گا ہم سے تو ہوگا ہی نہیں یعنی ہمارا جو رویہ ہے جسے اللہ نے فرمایا وہ ایک تو ہوگئی غفلت یہ جیسے میں پتہ ہی نہیں اور دوسرا ہے اے یعنی پتا ہے لیکن جان پوچھ کے ادھر پیٹ کی ہوئی بہت ہی غفلت یہ غفلت وہ ہے جو اے حراز لیے ہوئے جس کے اندر ایک ضد ہے حکدرمی ہے دیکھا دیکھا کرنے والی بات ایمان جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے اقرار باللسان بل وہ تصدیق اور بل خلق. جب ہم اعلان کرے پھر اس پر غور مارے تصدیق یہ ہے آدھے آدت تصدیق کروا لیں گے اورسٹریشن کروا لیں اس یونیورسٹی نے آپ کو ایک شرط جاری کی امبیسی نے ازارتے خارجہ نے اس کو اٹسٹڈ کر دیا تب چلتی ہے تصدیق اس کا اقرار کرے اللہ حق ہے اس کے رسول حق ہیں وہ آخری نبی ہیں کتاب یہ اللہ کی کتاب سچی ہے اور دل اس کو ویریفائی کرتا گئے مور مارتا گئے ہاں اس لیے کہ جو چیز دل میں رہے گی وہی جوارش میں ہوگی آپ گاڑی کی ڈکی کے اندر چار کنکٹر بھر کے بڑے بڑے وہ بیس بیس گارن والے رکھتے ہیں آپ لیکن گاڑی کی ٹینکی میں پٹرول ہوگا تو جائے گا کارپوریٹر ڈکی والا نہیں جائے زبان پہ کتنا دیر ہو آپ حافظ بھی ہو جائیں تاریخ بھی ہو جائیں حالت بھی ہو جائیں اسکالر بھی ہو جائیں ملام بھی ہو جائیں ڈھی بھی ہو جائے لیکن دل میں جو چیز ہوگی وہ آپ اور انڈیکیٹر جو آپ کی سنی ہے پیٹرول والی وہ وہ پیٹرول بتاتی ہے جو ٹینکی میں ہوتا ہے جو سکی میں بنا لے وہ نہیں بتاتی قیامت کے دن اللہ کے یہاں جو چیز ڈسپلے ہوگی وہ ہوگی جو آپ کے دل میں ہے زبان والی نہیں ہوگی تصدیق والی ہو لہذا جب آرام نے یہ کہا قالت پہلے آرام ہو آمرنا آرام کیسے ہم ایمان لے وہ دم میں ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے براکم کو لو اسلم یہ کہو کہ ہم نے سرے تسلیم خم کر دیا ہم نے ابھی اقرار کیا یہ کہو کہ ہم نے ابھی اقرار کیا اسلر نا اے اکارنا لمبا یا خود نہیں مان ابھی یہ اقرار ہے سستی کو باقی ہے ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں پہنچا دل میں پہنچے گا تو سوئی بتائے گی ٹینکی میں پیٹرول جائے گا تو سوئی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے بتاتی ہے کہ کچھ اندر جا رہا ہے سوئی کا اٹھنا کیا ہے عمل والنا یاد کوئی ایمان ہو کو. بالکل ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا اگر یہ دل میں گیا تو یہ تمہاری نمازوں میں نظر آئے گا تمہارے روزوں میں نظر آئے گا تمہارے بولنے چالنے میں نظر آئے گا تمہاری تجارت میں نظر آئے گا انڈیکیٹر تو یہی ہے نا جو بتا ایمان ہے تمہارا لوگوں کے ساتھ لین دین تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ لا جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار قسم کھا کر یہ اس چیز کی گواہی تھی یہ فصوع دیا اپنا رسیلہ داس کے راوی کہ وَلا اللہ یوگ منہ اللہ یوگ اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کی قسم مومن نہیں اللہ کی قسم کو مومن نہیں تیلا من یا رسول اللہ اللہ گواہ جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی میں ایمان نہیں گیا ہے دیل میں نہیں گیا دوبارہ زبان کا مسلمان ہے جو مطلوب ہے اللہ کو بولتے یہ گئی تصدیق اس کے فوراً بعد اصلی آیت جواب دیا کہ مومن کیسے ہوتے کسی کے ذہن میں سوال اٹھا ہوگا نا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پرانے پر عظیم کا انداز مسی ہے بعض کا اعتراض فورس کر دیتا لیکن میں سے بعض یہ کہتے بعض کا یہ گمان ہے اور بال دفا کسی کا سوال کوٹ کیے بغیر اللہ جواب دے دیتا ہے لہذا اس کے اندر جو تشریف ابھی یہ بات ہو رہی ہے فوراً دوسری بات شروع ہوگی ادھر کچھ تو روک پھر ایک اور سوال ڈسکس ہو رہا ہے یہ مجمع پیسہ ہوتا ہے قرآن آزم ہو رہا ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال اٹھا اس کے سوال کا جواب شروع ہو گیا دوسرے کے دل میں کوئی وسواسا آیا اس کو باہر روک کے اس کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے یہ اندازہ پرانے حقیقت یہ بدلتی جاتی یہ افواق میں نہیں ہے باب الظکار باب الصل باب الطحارا قسم کی چیز نہیں کسی کے درد میں یہ سوال اٹھا کہ اگر ہم مومن نہیں ہے نماز بھی پڑھتے ہیں ہم اس حالت کا بھی اقرار کر دیا اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار کر دیا اس کی لوہیت کا بھی اقرار کر لیا پھر کون مومن ہے ان نمنول اللہ دین امن بلّہ واراسول ہی تم جو اللہ پر اور رسول پر انما در حقیقت ایکچوئل ان المؤمنون اصلی ایمان والے جین ایمان والے وہ ہیں حقیقت میں مؤمن وہ ہیں اللہ جی نام علوم بلّہ رسول جو اللہ رسول کا ایمان لیا جو ملم عرتا پھر کبھی ان کا ایمان ایر نہیں ہوتا شک میں کبھی نہیں پڑے تو پھر کیا, کیا؟ تم یار جا حضوب ہم والے لا بلا ہو مستا دیکھو پھر وہ لگا دیتے اپنی جانیں بھی اپنے مال بھی اس کی راہ میں جس کو انہوں نے مانا ہے سب کچھ یہ جان بھی اس کی ہے جس کو انہوں نے لام مانا ہے اور یہ مال بھی اس کا ان کا اپنا کچھ بھی نہیں رہتا ان کی اپنی مرضی بھی ان کی اپنی نہیں رہتی ہے کلوتھلی ہینڈ کر دیتے جسے ہمارے صوفیاء کہتے ہیں تو مر گئے تا مطلب نکایا ہو جب آدمی مرتا تو کیا کرتا ہے اس وزن پر بھی اپنا قبضہ ختم کر دیتے آپ کی مرضی ہے مہربانی کر کے گرم پانی یا ٹھنڈے پانی سے نہلا دے تو آپ نہ کال دیکھا ہے با سفا یہاں جب جو لوگ جربے دار ہوتے نا وہ نئے پہلے آتا گڈا جا کے نکال دیتے تاکہ ذرا وہ نیلی ہو جائے اس کے بعد گھسل دیتے جو بےچارے ناک جرماکار ہوتے ہیں وہ فوراً جا کے نکال ادھر سے میے کو پھٹے پہ رکھ دیتے ہیں دھونے کے لیے آپ نوکری ہوئی ہے جیسے آپ یہ مرغے لیتے فروزن جس لائک اور نہانے والا مرغی پکڑ کے اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتا گردن سی نہیں کر رہا اس کو بنا پہلے اس کے ساتھ لیکن وہ کچھ نہیں کرتا اس لیے تو اس نے قبضہ مر تو سب لہان تب تمہیں مرود اللہ کو کہا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اسی طرح اپنا قبضہ چھوڑ دو اس کے اوپر اللہ کے حوالے کر یہ بدل وہ کرے گا جو اللہ پہ یہ اللہ کی کمانڈ پہ چلتا ہے میری کمانڈ پہ نہیں اپنا قبضہ ہٹاؤ تو مومن کی تو مرضی بھی اپنی نہیں رہتی ٹھیک ہے نا ان کا تو سب کچھ اللہ کا ہوتا ان اللہ اشطرام ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی جان اور اپنا نفس اللہ کو بیچ دیتے جو اپنے قبضے میں رکھتے وہ مومن فرادیا فراڈیا ہو مال بھی دبایا ہوا ہے اور اگلے سے قیمت لینے کی کوشش کر رہے سابق سچا ہم نے یہ کہا کہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے اس کے اندر اللہ نے جو بھی خبریں دی ہیں وہ سچی مسلمان کہتے ہیں قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب ماننے کا مطلب یہی ہے کہ من افر کو مل اللہ سیلا اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں کس کا قول اللہ سے بڑھ کر سچا ہو سکتا ہے وہ من افد کو ملتا ہے حدیثہ کس کی بات کس کی حدیث اللہ سے بڑھ کر سچی ہو سکتی ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ شروع کر فرمایا کرتے تھے تو چار فرماتے تھے اتنا اخلاق الحدیث کتاب اللہ سب سے سچی بات اللہ کی اچھا جی آپ یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے سرک کیا ہے سی کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے اسد کو متابم رتلخاب دلوا کا اسد کو متابم رت الخاب دلوا کر جو خبر دی جا رہی ہے وہ جو اثر ریالٹی ہے اس کے مطابق ہو تو وہ سچ ہوتا چینی میٹھی ہوتی ہے اگر چینی میٹھی ہوتی ہے تو یہ خبر سچی ہے ورنہ خبر جھوٹی ٹھیک ہے اب مومن کی جو اللہ نے بیان کی اتفاق پرانے حکیب کے اندر مومن آپس میں پائی ہوتے ہیں اور اگر دشمن ہو تو خبر جھوٹی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی خبر سچی ہے اس مطلب ہے مومن کوئی نہیں ہے اگر بھائی نہیں ہے تو مومن کوئی نہیں ہے جب بھی مومن پائے گئے تو وہ بھائی کوئی لگی بات نہیں اللہ نے تو کہا ہے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں اللہ جی و ہم سون اللہ دیہا قالوا سلاما وزی نہ ابھی تُر ابھی اللہ کا ہے مومنٹ ساری رات سچے اور قیام میں گزارتے ہیں اور اگر موومنٹ ساری رات فلم میں دیکھنے میں گزار دے تو خبر سچی جی ہے یہ مومنٹ جھوٹا ہے دونوں میں سے ایک بات یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ تو آپ بھی سچ کہہ رہا ہو یہ فلم دیکھنے والا بھی مومنٹ ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز جھوٹی ہے اور اللہ کی بات تو جھوٹ ہو نہیں سکتی اس کا مطلب یہ مومن جھوٹا ہے جعلی مومن جس کے اندر وہ صفت نہیں پائے گی جو خبر میں بیان کی گئی اب کیا غیر مسلموں کو ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں کہ جی یہ پڑھے آپ کو پڑھتے ہیں مومن, ایسے ہیں مومن ایسے ہوتے ہیں مومن ایسے ہوتے ہیں مومن ایسے ہوتے ہیں اللہ جین ہوسین بلاسانہ بین اثاثہ انہیں پاکا بھی ہو تو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مومن کے ٹوٹے پڑھتے ہیں جہاز پہ چڑھتے ہیں تو دور پہ چڑھتے پتہ نہیں ان چھوڑ کے چلا جائے گا تو وہ جہاز ہے کوئی وائکل تو نہیں ہے جب تک آپ چڑھیں گے نہیں جہاں نہیں چھوڑیں گے اترنے میں ایک دوسرے کے گاؤں کچلے جا رہے ہیں اور سماپت کرایا جا رہا ہے اور پتا نہیں جہاز ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا وہ ساری جب پڑھتے جاتے اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مومن پائے کہاں جاتے ہیں پھر وہ مومن دیکھنے پاکستان آتے اس کے کہ دنیا میں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو یہاں پائے جاتے ہوں گے محمد وہ مومن جو قرآن بتاتا ہے وہ ایسے ہوتے وہ یہ کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں اللہ زینی سلاد مخاطر و اللہ زین الب و اللہ کے پائے و اللہ امل غرو کے دور پتہ چلا کہ یہاں بھی جان نہیں سب سے بڑی ہے یہ. یہ لب اسے اعراض نہیں کرتے ساری رات لال میں رہتے فروس کی حفاظت کوئی نہیں کرتا تو پھر تو وہ پوچھتے ہیں کہ سرکار یہ جن کا یہ اپلان میں دکھایا گیا وہ کہاں تو آپ آپ بتائیے کہ ہم مومن قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں یا تصدیق کرنے والے ہیں ہم قرآن کو جھوٹا بتانے والے ہیں یا سچا بتا اگر تو ہماری پراپرٹی ہماری صفا قرآن کے ساتھ پہلی کرتے ہیں تو ہم نے تصدیق کی کہ قرآن سچ کیسا ہے اگر ہم نے ان کے ساتھ کنٹراٹ کیا ان کے ساتھ وہ جو سفارت ہے قرآن نے بیان کی تو ہم نے یہ کہا کہ میں تو پتہ مومن ہوں قرآن نے جو برابر بیان کی وہ میں کوئی دربار ہو گئی آپ اندازہ کریں حدیث میں کہا گیا کہ جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو تم مومن نہیں ہو سکتے متفق تم آلیا حجیب ہے لاتو مینو ہتا لات کو ہتا تو مینو ولا تو مینو ہتا تو ہاتھوں نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو دیکھیے ایک ہے میگنٹ ایک ہے لوہا میگنٹ کی یہ سفٹ ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے مومن کی یہ سسٹ ہے کہ مومن مومن سے پیار کرتا ہے لو آ جاتا تو یہ میگنیٹ اسے کھینچے گا آپ پیپر کے نیچے میگنیٹ رکھیں نیا اس کے اوپر رکھے جدھر میگنیٹ جاتا ہے جاتا ہے تو مومن وہی مجھے آپس میں محبت کرتا ہے اور اگر آپ کو ایک چیز کی شکل سے نظر آ رہی ہے لوگ کی طرح لیکن میگنیٹ آپ اس کے درد گھما رہے وہ ہر کسی نہیں کر رہا پتا چل گیا کہ یا یہ میگنیٹ نہیں ہے یا لوہا نہیں ہے وہ دونوں میں کوئی ایک جکا ہے اگر تم دونوں مومن ہو تو تمہارے اندر آپس میں محبت ہونی چاہیے کشش ہونی چاہیے یہ کیا جہاں اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہے تو ہم نے رسول کی تقسیف کر دی کہ یہ جو انہوں نے صرف بہت کیا مومنوں کی ہمارے اندر تو پائے نہیں جاتی اب اس کے نتیجے میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ رسول تو سچے ہیں ہم مومن نہیں ہیں لیکن جس کو بھی پوچھو مسلمانوں موجودہ پائے جانے والے جو ایگزٹنگ مسلم ہیں ان سے جس کو بھی پوچھو وہ کہے گا کہ وہ جنرل کے آٹھ دروازوں میں دے کی چا تو میری جیب میں پکا مومن ہے وہ کنفرم اپنی تقسیم نہیں کرنی کہ میں مومن نہیں ہوں مجھے ضرورت ہے تو پھر دوسرا نتیجہ تو وہی وہ نکلتا کہ کتاب غلط بتا رہی جو مسلمان ہوتا ہے وہ کتاب کے مسلمان پڑھ کے آتا ہے یہ بات اور رحمان ہوا کرتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں اس وقت وہ تو سارے دو نمبر ہیں ہم جس کو بھی مسلمان بناتے ہیں جہاں مسلمان آتا ہے تو اسے ایک طرح کر کے سمجھاتے ہو بھائی سے اگر تو ہمارے کرتوت دیکھے گا تو وہ جو تیرے اندر ایک رومانچ ہے نا اسلام کے بارے میں جو قرآن نے تو پڑھ کے ہے مسلمان ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے یو ہوں نظر یوم شروع تام مسکین واسیرہ یہاں جوڑنے والے تمہیں ملیں گے دینے والا کوئی نہیں ملے گا تو تا کرنا مہربانی کر کے ہمارے کرتوت دیکھ کے واپس نہ پلٹ جانا تو اس کی تعلیمات کو دے آم کی تعلیمات کو دیکھ سمجھانا پڑتا ہے ہمارا تعلقات آنا ہوتا ہے نا کیوں یہ ہمارے پاس وہ مسلمان کوئی نہیں وہ معاشرہ نہیں جس میں آپ کر ایک کمزور ایمان والا مضبوط ایمان والا بن جائے انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیوں کر لیتے دوڑی دوائیاں دیکھ کے دو گھر میں بھی تھے آدمی آتا اسپتال کے ماحول میں ٹھیک ہو جاتا ہے اسے تسلی جاتی ہے میں اسپتال پہنچ گیا ہوں کوئی کمی بیچی ہوگی جی فورن نرس آ جائے گی ڈاکٹر آ جائے گا جناب میں پلس فریجر چیک کرنے والا آ جائے گا آکسیجن آ جائے گی دادا سے تسلی لگتی ہے گھر میں اسے پیسے لگی جاتی ہے پتہ نہیں آپ دل کا دورہ پر گاڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی تو ایک انوائرمنٹ ہوتی ایک ماحول ہوتا ہے وہ معاشرہ جہاں بن کر آئے تو دو چار دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے مر جائے اور معروف کمزور آئے لیکن یہ بھی ہو سکے ہو جائے اسٹیبلائزر جو ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی جہاں بجلی ڈپ ہوتی ہے اسٹیبلائزر نہ لگائے دو چل جاتے ہیں فریج وغیرہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ پیچھے سے بجلی دیتا ہے کچھ اپنے یہاں سے اس کو رلا ملا کے وہ پوری کر کے دیتا رہتا ہے فریج مومن کے اندر ایمان تو ہوتا ہے لیکن اگر ڈم ہو جائے تو سوسائٹی جو ہے وہ اس کو اسٹیبلائزر اسٹیبل رکھتی ہے اسٹیبلائزر کا کام کرتی ہے اس کے ایمان کو باقی رکھتی ہے جلنے نہیں دیتی اس کی مشینری کو. مسلمان معاشرہ وہ, معاشرہ وہ معاشرہ وہ ماحول جہاں اگر کوئی آئے اسے کو بری حالتیں ہوں تو دو چار دن میں وہ ختم ہو جائے مر جائے تب گھٹ جائے گن کر اور معروف آ کہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرے لیکن ہمارے یہاں کا معاشرہ تو اس طرح کا معاشرہ کہ جہاں بن کر آتا تو جہاں بڑ جاتی اس کے اندر اور معروف یہاں کتنے درس دیتے ہیں کتنے درد لے کر جو جو پاکستان کو قریب آتا جاتا ہے جناب علی اور کہتے ہیں کہ ووشل سون بی لینڈنگ جناب دہلی پہلے ایک ایمان جواب دیا جاتا ہے بک مکان شروع ہو ہے اور پھر وہاں نہ عدالتوں میں اس نام نظر آتا ہے نہ آپ کو کہیں آپ ویگن میں بیٹھے تو آپ کو پتا چلا اس نے روکی اور مک مکا ہوا ڈرائیور نے بند مٹ میں دے دیا آپ چلے گئے اور آپ نے منہ ادھر ڈال لیا آپ کو پتا یہ منکر ہے پتا چلتا کہ منکر اس طرح اس سوسائٹی میں بڑھایا جاتا ہے جس طرح پیتالوجسٹ کرتے ہیں کہ بیماری کے ان جلسو کو وہ بڑھاتے ہیں اور پھر اس کے گرد دوائی لگاتے اور پھر دیکھتے ہیں یہ کس دوائی سے مرتے ہیں وہاں تو منکر کو پیتھالوجسٹ طرح اس کو ایسی انوائرمنٹ دی جاتی ہے کہ جہاں سارے کنجر جو ہے اوپر آ جاتے ہیں اور سارے شریف آدمی نیچے جاتے ہاں تو وہ عشت. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے آپ دیکھتے ہیں تفصیلی جماعت والے کیا کرتے ہیں گھروں سے کیوں نکال لیتے ہیں اسی لیے نکال کے لے جاتے ہیں کہ یہ دو دن تین دن چار دن چالیس دن اس ماحول سے جس نے اس کو خراب کیا ہے یہاں سے نکلے اس ماحول میں جائے گا مسجد کے جہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تو کو پانچ نماز جماعت کے ساتھ پڑے گا اس کا منکر کا جذبہ دبے گا معروف کا پڑے گا وہ دیکھے گا کہ میں تو ایسے کر کے ایم کر کے سمجھتا تھا کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے ایسے آدمی آنکھ مر لگتا ہے داری رکھ کے ایسے ہی آدمی صوفی لگنا شروع ہو جاتا ہے یادیں ڈاکٹر نے بھی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک اور بڑا خوبصورت لگتا ہے اس ماحول میں جب جاتا ہے اب دیکھے کے مصبے میں جاتا ہے تو جس کی داڑھی کلین شیرو جو شرم شرماتی ہے سرما میں بیٹھ لیتا ہے چپ چپ کے گزارا کرتا ہے اچھا بڑی داری والا انٹرکار میں چلا جائے ہردن میں چلا جائے بدھ شرمانی کی ہو جاتی بھائی یہ میں کہا ماحول کی بات کر رہا ہوں جہاں معروف شرمائے نا معروف اپنے آپ کو معروف سمجھے اس کے اندر خود اعتمادی آئے وہ ماحول وہ ماحول کہاں سے آئے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی اتنے متفق حضرت ابو زر رضی اللہ سالان ہو اتنے پرہیزگار تھے کہ انہوں نے کوئی بھی جمع پوچھی نہیں رکھی تھی ایک کمبل تھا ایک پیالہ تھا پتن مطلب یہ کیا چیز تھی اور وہ بھی آپ وقت وفاق کہہ رہے تھے کہ بچھو گھر سے نکالو بچھو کہاں بچھو مطلب یہ کمبل پا رکھو یہ پیالہ پا رکھو ٹھیک لیکن اس ماحول میں ایسے آدمی کی قدر کی جاتی اس کو کوئی تانا نہیں دیتا ان کو کوئی نیچ نہیں سمجھتا اس کی بیٹی پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا آج کتنے متقی بن کے دیکھیے نہ گاؤں میں کوئی جینے دیتا ہیں نہ بیٹی کا رشتہ کرتا ہے نہ بیٹے کو کوئی رشتہ دیتا ہے یہ کیا ہے یہ متقی بننے کی سزا دیتا ہے یہ معاشرہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلار اللہ کا معاملہ یہ تھا لیکن وہ وہ نظام تھا جہاں بلات جیسا آسمت یہ بن گیا تھا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جبراہ اجازت لے کر آتا ہے آج یہی ہوتا ہے چور چاقو رکھا گیر بدماش سمگلر آج اوپر جاتے اس ماحول میں کیسے یہ پودا لگے معروف کیسے اپنے آپ کو اسے فیل کرے گا منکر کی سانس کیسے بند ہوگی وہ ایک اور ایک ایک آدمی کا گلا دبایا جائے گا ایک وہ ہے کہ گیس مارنے پوری بستی کا دم گٹ گیا معروف کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں منکر کا دم گھٹ جاتا ہے اب کا محبوب جو معاشرہ قائم کیا تھا مزدور نے فرمایا کہ سب سے پہلا عمر تو اور شیتان گرے گلی میں داخل ہوں گے ایک طرف عمر فاروق رضی تھا دوسری گلی سے گلی سارا آپ نے فرمایا شیطان کو جو پہلا مخرج نظر آتا ہے وہ اس میں سے بار پہ جاتا جو عمر کو دیکھ اس کا دم کھٹتا وہ ماحول بمار قرآن حکیم نے بینا سے حساب وقت نزدیک آ کوئی پتہ نہیں اگلے جمعے میں ہوں گا نہیں ہوں گا آپ ہوں گے نہیں ہوں انسان پانی کا بلبلہ ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی چلے تو ایک گھنٹہ تیرتا رہے نہ چلے تو بڑے اور پھٹ جائے وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے یہ وہ ہے وقت جسے دو دنوں میں کا کہا گیا اب دنیا بلا سے دو دن یوم آخر ہے نا دنیا ایک دن ہے اور آخر دوسرا دن وہ بھی یوم ہے یہ بھی یوم ہے ولطن دور نقص ماتا رج اس رج کے لیے کیا تیار کیا ہے وہ ما تدری نقص مادہ تک کے وہ رزن کل کسی انسان کو کوئی پتا نہیں اس میں کیا کرتے مطلوب کیا مقصود کیا ہے پرانے حکیم اس میں دیکھیں اللہ کو کیسے بدے چاہئیں اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے ووٹ نہیں دینے اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں آپ کی کالونی وہ جنت میں کالونی کھول گا جیسے بھی آجا بس ووٹ مجھے دے دینا اللہ کے کچھ مضلوب انسان ہیں جس میں وہ صفات پائی جائیں گی وہ جنت میں جائے گا نصب والا نہیں جائے گا حضرت ابراہیم علیہ اسلام کا باپ نہیں جائے گا حالانکہ کے ابو المبیا کا باپ ہے اور اگر علیہ اسلام کا بیٹا نہیں جائے گا بیوی نہیں جائے گی کا نہ تھا سالے ہے بیوی سے بھر کر کسی کا رشتہ نہیں ہوتا اور فراؤن کی بیوی حضرت آسیہ پگر فراؤن کا فخر ان کی راہ میں حائل نہیں ہوگا اسے عملہ سے ہونے نا بیڑے کسی بھی تیری کچھ نہیں چودھری کون ہے ملک کون ہے خان کون ہے فریدی کون ہے خٹک کون ہے پلے کیا ہے کبھی آپ ویگن یا بس میں بیٹھے اور کسی نے کہا جتنے خطے ہیں وہ کرایا نہ دیں یا کسی نے کہا کے ڈار ساف جتنے بھی ہیں وہ کرایا نہ دیں اس کلینر کو خطک اور ملب اور چوکری کے ساتھ کو کرایہ والے بغیر کرائے والے کہا جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ بنایا ہے پرانے حکیم کے اندر اللہ کے لیے اسے کھولنے پڑے اس نقشے پہ حضور کا ہے کو ناب پورا نہیں کرتا تو اترتا دکھا گا اور اگر سلیمان پارسی اور بنا لے ہمشی پورے اترتے ہیں تو سینے سے بدالیے ہیں اپنے آپ کو اس نقشے کے مطابق بنائے یہ تو آسان کام ہے نا یہ سینٹ سے پاس کروانے کی ضرورت نہیں یہ آپ کی سینٹ میں پاس کرنا ہے کتاب سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ جن برائیوں کو کنڈیم کرتا ہے وہ اپنے سے دور کرتا ہے اور جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے مومن ایسے ہوتے ہیں مومن ایسے ہوتے ہیں مومن ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں آپ اپنے اندر وہ پیدا کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ آپ کے دل میں وہ اللہ کی پھر محبت نہیں ہے. جس کی محبت ہوتی ہے آدمی تو اپنے نقشے کو اس کے مطابق ڈالتا ہے نا ہمداریاں کیوں نہیں رکھتے وہ نہیں مانتے پیار ہے نا محبت ہے لہٰذا اس کے مطابق پر رد نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ ایگری نہیں کر رہی ہے سینٹ پاس نہیں کر رہی ہے لیکن اللہ کو تو وہی نقشہ پسند ہے نا اللہ نے جو نقشہ دیا ہے وہ کون کر دیا ہے دکھان والا تلفی رسول اللہ سب کو خاصانہ اللہ جو بھی قبول کرے گا وہ محمد اب صلی, صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو ہوگا اس قبول کرے گا تو اللہ نے جو نقشہ دیا اس میں داری ہے اگر اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوگا تو اس میں آدمی امپروومنٹ دے وہ تصویر سامنے رکھے کٹ بڑی مشہور ہوتے عورتوں میں ڈیانا کٹ بڑا اچھا رہی ہے مردوں میں شرشاہ کٹ چلتی رہی ہے جس سے پیار ہوتا اس کی کٹ آدمی استعمال کرتا ہے کتاب کھولیں اب وقت ہے اس نقشے کے مطابق بننے کا پھر یہ وقت نہیں رہے گا جب اگوٹھے باندھ دیں گے نا تقویریں پڑھ کے رکھ دیں گے پھر وقت نکل گیا پھر نقشہ مل بھی گیا تو یا نہیں تک تخت مار رسول سبیلا کاش میں نے رسول کی راہ پکڑی ہوتی میں رسول جیسا بنا ہوتا یا اِن لم حا فض قرآن خلیل آیا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا مگر یہ دعائیاں کام نہیں آئی اس تصویر کو سامنے رکھیں گرآن کے مضلوب مومن کون سے ہیں اللہ کو کیسے چاہیے جنت میں کیسے جائیں گے حضور نمایاں لائبر جنت ان چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا چغلی چھوڑ دے اللہ کی کیا مجبوری ہے کہ وہ ہمیں ہماری ان تمام برائیوں سمیت قبول کر لے نہیں آج اب ووٹ مجھے دے دے اللہ کے کچھ مزروب انسان ہیں جس میں وہ صفات پائی جائیں گی وہ جنت میں جائے گا نسم والا نہیں جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں جائے گا حالانکہ ابو المیا کا باپ ہے اور اگر علیہ السلام کا بیٹا نہیں جائے گا بیوی نہیں جائے گی دینے تانتا تحتا صالحین بیوی سے بڑھ کر کسی کا رشتہ نہیں ہوتا اور فراؤن کی بیوی ہے اگر آزیہ مگر فراؤن کا کفر ان کی راہ میں حائل نہیں ہوگا وہ عملہ تو ہونے نا بیڑے کسی نہیں تیری ذات کچھ نہیں چودھری کون ہے ملک کون ہے خان کون ہے فریدی کون ہے کھٹک کون ہے پلے کیا ہے کبھی آپ ویگن یا بس میں بیٹھے اور کسی نے کہا جتنے ختک ہیں وہ کرایہ نہ دے یا کسی نے کہا ڈار صاحب جتنے بھی ہیں وہ کرایہ نہ دے اس کلینر کو کٹک اور ملک اور چودھری کے ساتھ کوئی کرایہ والے اس بدار کرائے گا کرایہ جنت کے لیے اللہ تعالی نے ایک نقشہ بنایا ہے پرانے عکیم کے اندر اللہ کے لیے اسے کھول کے پڑھیں اس نقشے سے حضور کا ہے آپ اٹھا پورا نہیں اترتا تو اٹھا دے گا اور اگر سلیمان فارسی اور بلاڈے ہمشی پورے اترتے ہیں تو سینے سے لگا دیے اپنے آپ کو اس نقشے کے مطابق بنائیں یہ تو آسان کام ہے نا یہ سینٹ سے پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی سینٹ نے پاس کرنا ہے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 لہٰذا اس کے مطالبے پر رد نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایگری نہیں کر رہی ہے سینٹ بات نہیں کر رہی ہے لیکن اللہ کو تو وہی نقشہ پسند ہے نا اللہ نے جو نقشہ دیا ہے وہ کون دیا قد کان اللہ تنفی رسول اللہ سوات اللہ جو بھی قبول کرے گا وہ محمد اب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو ہوگا اس کو قبول کرے تو اللہ نے جو نقشہ دیا اس میں داری ہے اگر اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوگا تو اس میں آدمی امپروومنٹ کرے وہ تصویر سامنے رکھے کٹ بڑی مشہور ہوتے ہیں عورتوں میں ڈیانا کٹ بڑا عرصہ رہی ہے مردوں میں شہرشاہ کٹ چلتی رہی ہے, جس سے پیار ہوتا ہے اس کی کٹ آدمی استعمال کرتا کتاب کھولیں آپ وقت ہے اس نقشے کے مطابق بننے کا پھر یہ وقت نہیں رہے گا جب ہم گوٹھے گے نا تقویر پڑھ کے رکھ دیں گے پھر وقت نکل گیا پھر نقشہ مل بھی گیا تو راہ نہیں تھا جتنا قلع بار رسول ہے جب لایا میں نے رسول کی راہ پکڑی ہوتی میں رسول جیسا بنا ہوتا یاد عید الخلی آش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا مگر یہ دعائیاں کام نہیں ہیں اس تصویر کو سامنے رکھیں قرآن کے مطلوب مومن کون سے ہیں اللہ کو کیسے چاہیے جنگ میں کیسے جائیں گے حضور نے فرمایا تاج گرو جنت ان چگلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا چغلی چھوڑے گے اللہ کی کیا مجبوری ہے کہ وہ ہمیں ہماری ان تمام برائی سمیت قبول کر لے کوئی مجبوری ہو نہیں مجبوری تو ہماری یا اللہ اپنی شرائط بدلی کر لے ہمارے ستوتوں کے مطابق رکھے سب سے زیادہ کرپٹ جنت میں جائیں گے یعنی؟ اور وادے پورے نہ کرنے والے جائیں گے گاڑی گروپ کرنے والے جائیں گے تکبر کرنے والے جائیں گے یا تو وہ اپنی شرائط تبدیل کر لیں یا ہم اپنے کرتوت تبدیل کر لیں دونوں میں سے ایک تبدیلی تو آنی چاہیے تو اللہ کو کیا مجبوری ہے جی مجبوری تو ہماری ہے تو جو فریق مجبور ہوتا ہے وہ ہی اپنی شرائط نارم کرتا دیکھنا آئی ایس والے مضبوط ہیں نا ولڈ بینک والے مضبوط ہیں پاکستان اپنی شرائط میں تبدیلی کرتا رہا ہے اب ہم نافذ کرتے دیں گے اب ہم نہیں کریں اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اب ہم یہ نہیں کریں اب ہم یہ کرے گا آب ہم کریں گے آب, اب ہم نہیں کریں گے ریٹریٹ کون ریٹ ہوتا ہے سلپ کون ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے تو ہم مجبور ہیں اللہ مجبور نہیں کہ وہ شرائط پر جیت گرتے اس نے انہی شرائط پر ناپ کر لیا حضور کے رشتے داروں کو بھی حضرت بھی تعلیم پورے نہیں اترے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف سفارش نہیں کی آپ روئے بھی اللہ نفرمایا انالیم اللہ جب ایمان سفارت پر نہیں ملا کرتا ایمان کے لیے دماغ نوٹس کی ضرورت ہے جب تک ان کے دل میں عنابت پیدا نہیں ہوگی وہی لنی تب تک نہیں دوں گا چاہے حضور کا چچا ہی کیوں نہ دنیا دے دیتا ہے دنیا بغیر عنابت کے دیتے ہدایت بڑی قیمتی بغیر عنابت کے نہیں تو اللہ نے نبی کے رشتہ داروں کو بھی نقشے ناپ کے لیا جو پورا اترا ہے حضرت رو اسلام کا بیٹا نقشے پہ پورا نہیں اترتا تھا پھینک دیا تو بولیا لو اگر وہ کالا رب نہیں مِن نہ وا کا کل حق بانتا کب کے مین کالا یار لو ہونا ملے سا منہ میرا بیٹا میری فیملی میں سے ہے تُو نے کہا تیری فیملی کو بچا لوں گا نہ میری فیملی میں سے میری فیملی بچا لوں گا وہاں تاخ کا بلحا کے بھی کا حاکم ہے تجھے تُو, تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا فرمایا تھی سمجھا نہیں ہے لو سب آئیے تو سمجھا نہیں میں نے کون سی فیملی کہی تھی میں نے کرنے والے کہے تھے یہ فیملی اِن ہوں نہیں تھا منا اتنا ہوں آمد ہو اس کے کرتور ٹھیک نہیں ہے تیری فیملی یہ نہیں ہے تیری فیملی وہ ہے جو تیرے جیسی ہے میں نے تیرا نقشہ بنا کے بیچا جو میرے جیسا بنے گا وہ میری فیملی وہ سارے مکہ کو باہر احمد امب ابراہیم سلیم اللہ کی فیملی رائل فیملی نبیوں کی فیملی لہٰذا ہمارے لیے بڑی ڈسکاؤنٹ اور بڑے جناب والی کنسیشن ہوگی اللہ کے یہاں بڑا اکرام ہوگا اللہ کو تو مانتے جائے اللہ کے گھر کے متولی تھے حج کرتے تھے اللہ کے نام پر صدقات دیا کرتے تھے اللہ کو مانتے تھے یہ فخر بھی تھا انہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں ہم ابراہیم کے رشتہ دار ہیں اللہ نے وہ کلیئر کر دیا وہ پورا کنسپٹ فرمایا ان سے میر ابراہیم اللہ ابراہیم کے رشتے دار بول ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی جنہوں نے اسے معلوم کیا وہ آج النبی اور یہ نبی ابراہیم کا رشتے دار دا ہے لوگ یہ بات لاتے رہیں گے ابراہیم کے رشتے دار بول ہیں چاہے وہ اجمی ہیں، ہندوستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، پاکستانی ہے جاپانی ہے کوئی راہی ہے جو بھی اس نبی جیسا پکتا جائے گا ابراہیم کا رشتہ دار ہوتا جائے گا اے رو تجے بات سمجھا نہیں ہے کہ میں نے فیملی کون سی کہ میں نے آم کون سی کہی تھی آج اب گراؤنڈ سے برات دے لگا جو اب گراؤنڈ جا کے کرتوت کرتے تھے چاہے وہ قانون ہی کیوں نہ ہو جو بھائی اسرائیل میں سے تھا اور جب ہم کہتے ہیں کہ صلی علی محمد صلی آل محمد اس عام میں ساری امت شد. آگے چل کے اللہ نے برما انی آہدوں کا میں تمہیں بات کر رہا ہوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں ہم سکون من الجاہلین کہ یہ جہنوں والی بات نہ ہو کسی لیے کہتے ہیں کہ خونی رشتے جہالت ہوتے ہیں خونی رشتے جہانت میں دین کا رشتہ اصل رشتہ ہے خونی رشتے کے ساتھ شبد ہوتی ہے اگر وہ اللہ کا تعبے ہے تو آپ کو عجیب ہونا چاہیے اگر اللہ کا باغی ہے تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن چل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں اپنے باپ کو قتل کر آپ سمجھتے ہیں کہ رضا کے قطب پیٹ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بار کیے جیسے ہمارے ہاں پرائز آف پرفارمنس صدر صاحب اتارتے سال کے بعد وہ بابرا شریف کو بھی دیتے ہیں اور مزدور کو نین صاحب کو بھی دیتے ہیں اور کاری صداقت کو بھی دیتے ہیں اور بنا پہلے وہ سارے ایکٹروں کو بھی بانٹتے اس قسم کے یہ رضا کے سرٹیفکیٹ یہ بڑے مشکل سرٹیفکیٹ یہ باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہوا بیٹے کے ہاتھوں باپ پا ہے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں وہ, وہ پورسراغ کو وہ جو وہاں بیان ہوتا ہے وہ دنیا میں انہوں نے پار کیا ہے تب رضا کا سرٹیفکیٹ ملا اپنے نقشے درست ہے. آپ جب دیکھتے کسی ہوٹل میں کام کرنے کے لیے یونیفارم کسی ادارے میں کام کرنے کے لیے ایک یونیفارم کا سائزن ہوتا ہے بغیر اس یونیفارم کے آپ کے پاس پتاخا بھی ہو سب کچھ بھی ہو مگر آپ کو وہاں پہ گھسنے نہیں دیتے ویٹر ہے تو ویٹر کی یونیفارم ہونی چاہیے سول ایگولیشن میں گئے ہو تو سیول چلے سروار یہاں لگا کے گھسنے دیں گے مخصوص کٹ کروانی پڑتی سلا بنا چیزیں لازمی چھاپا پڑتا بلدیا چیک کرتی رہتی ہے کہ بچوں کی یونیفارم ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی یونیفارم طے کی وہ جنت ہے چیک کر کے ہی جانے دیا جائے گا ایک تارا والی ناز چیکنگ قریب آتی جا رہی ہے وہ ہم گفلت میں مورے دور اور یہ غفلت میں پڑھے ہوئے اس سے تاکہ کہ وہ چیکنگ شروع ہو اور ہمیں لائن حاضر کر لیا جائے یہ ضروری نہیں کہ کتاب کو کھولو اور اپنے نقشے اس کے مطابق بناؤ جن برائیوں کو اللہ نے کنڈیم کیا ان کو دور کرو جگلی سیبت کتر کے زن یعنی برا زن کسی کے ساتھ تو مشکل کرنا وہ جو سوریہ الحجرات میں آئی ہیں وہ جو سوریہ الحضاب میں آئی ہیں وہ جو سورہ نور میں مسلمان کی خصوصیات آئی ہیں جو سوریہ مومنون میں آئی ہیں جتنی بھی پازیٹو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں جتنی بھی نیگیٹو ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کریں اور بالکل تیار رہیں کسی وقت بھی بلاوا ہے کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں جو آیا ہے ریٹرن ٹکٹ لے کر آیا ہے اور سیٹیں سیٹ او کے کرا کر بھیجا گیا ہے اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا کہ جب تیرے گوڑے گوٹے درد کریں گے اور ان میں جان نہیں ہوگی تو کہنا کہ آپ کو سیٹ او کے کرا تا. کوئی پتہ نہیں یہ جوان کو بھی لے لیتا ابھی ایک بھائی کا پرسو جو سامنے جنازہ پڑا وہ تین مہینے میں شادی کر کے آیا ایکسیڈینٹ ہوئے بہت ہو گئے جوان یہ ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہو کے مرنا ہے حساب نزدیک آ گیا کوئی پتا نہیں فارم کس وقت آؤٹ ہو جائے اس کے لیے تیار ہے یا تو کتاب میں دیکھیں پڑھ سکتے ہیں اس میں پڑھیں نہیں تو کسی سے سنیں دو ہی چیزیں ہیں نا وہ جو بلے شاہ نے کہا کہ نہ کوئی حکم کتابوں پڑ یا نہ کم کیتا بازاں بلے شاہ پتہ تب لگنا رہا جب چڑی چڑی یا بازاں دو چاہ کے بعد پکڑے چڑیا گو ٹھیک ہے لکش بات سن کے کریں قرآن پڑھ کے کریں جو پڑھ سکتا ہے وہ اسے پڑھے اور اس کے مطابق پیدا کریں کوئی بہانہ نہیں چلے کوئی گورنمنٹ آپ کو ایسے نہیں روک سکتی کہ آپ سچ بولیں اور کوئی گورنمنٹ آپ سے مجبور نہیں کرتی کہ آپ جھوٹ بولیں اور آپ چگلی کھائیں اور آپ بیوی لے کر بازاروں میں گھمائیں یہ شریعت بل پاس ہوگا ہی آپ کریں گے کہ سارے راتوں رات مومن ہو جائیں گے تو آپ کو نواز شریف کے بنائے ہوئے مومن ہوں گے پھر کے بنا ہوئے تو نہیں ہوں قرآن تو آپ بھی اتنا ہی ایکٹو ہو اور اتنا ہی نافذات اتنا کم ہوگا جو چیزیں آپ اس کے بغیر کر سکتے ہیں وہ آپ کریں تیاری رکھیں کسی وقت بھی وہ سکتا ہے کسی وقت بھی ہمیں یہاں سے جانا پڑ سکتا ہے ہماری حالت پتے پہ پانی کی طرح ہوتی ہے جب ہوا آئی تو گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب کرے آپ مگر آپ کو